تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں جب تو وہ عشق کے مالک کی طرف کوئی راڈے ونڈ نکالتی